میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں آج عید کا دن ہے آج رمضان کے مکمل ہونے کے بعد افطار کا دن ہے آج کھانے پینے کا اور خوشی منانے کا دن ہے اللہ رمین نے اہل اسلام کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ ان دونوں عیدوں میں مسلمان اللہ رلالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ رمین کی طرف سے مقرر کی ہوئی عیدیں ہیں انہیں اپنی طرف سے کسی نے مقرر نہیں کیا مسلمان اس دن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید کے دن کی مبارکباد دیتے ہیں تخب اللہ عمل نہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جس سے مراد اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اور تم سے قبول فرمائے کس چیز کو قبول فرمائے ہماری عبادات کو ہماری دعاؤں کو ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ایک مسلمان عید کے دن اس کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے عید کا دن آیا پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا اور مہینہ ختم ہو گیا زندگی ختم ہونے والی ہے اس زندگی کے بعد آطرت کی زندگی آنے والی ہے جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اس کی نیکیاں اس کی نیکیا تولی جائیں گی اس دن اللہ رب العالمین جس کے آمال قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا جس کی نیکیا عدد کر دی جائیں گی وہ ناکام ہوگا لہذا ایک مسلمان عید کے دن کو آطرت کے دن کی طرح سمجھتا ہے کہ وہ دن ہے جس میں آطرت میں انسان کے سارے اعمال کا محاسبہ ہونے والا ہے یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام لہٰذا عید کے دن کو ناچ گانے کھیل تماشے اور اسلام کے خلاف کام کرنے میں صرف نہیں کرنا چاہیے ہر مسلمان کو گانے بجانے سے بچنا چاہیے بہت سارے مسلمان اس طرح کا کام کرتے ہیں غلط بات خواتین کو بے پردگی سے بچنا چاہیے انہیں اسلامی حکام کی رعایت کرنا چاہیے عید کے دن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کریں دشمنیوں کو ختم کریں آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں رشتے داریوں کو بحال کریں آپس کی نفرتوں کو رنجشوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بنیادوں پر بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرے آپس میں تعلقات کو بہتر بنائے عید کے دن کو اللہ کی یاد کا دن بنائے اللہ کو ناراض کرنے والا دن نہ بنائے عید کے دن آخرت کی تیاری کا دن اس کو آخرت کے بارے میں سوچنے کا دن بنائے دیکھی زندگی گزر جائے گی آخرت آ جائے گی کتنے لوگ دو سالوں میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ تھے جوان بوڑھے سب ایسے لوگ جو ہم میں سے ہر ایک کے رشتے دار کوئی نہ کوئی تھے کرونا میں بیماری میں چلے گئے مسجدیں بند تھیں عیدیں نہیں ہو پا رہی تھی تراوی نہیں ہو پا رہی تھی اللہ رب العالمین نے آسانیاں پیدا کی تب جا کر ہم ساری عبادات کر پا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قائم و دائم رکھے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے ساری انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ رکھے لہذا ایک انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج اللہ رب العظمی نے جو وقت ہم کو دیا ہے اس وقت کو گنی مت جانے اس کو استعمال کریں کل پر ٹالتے نہ رہے کہ ٹھیک ہے ریٹائر ہو جاؤں گا دین پر چلوں گا خدا چیز جاب میں جائے گا دین پر چلوں گا نکاح ہو جائے گا دین پر چلوں گا خواتین بھی اپنے اوقات کو دین کے اندر لگائیں مرد بھی اپنے اوقات میں سے نکال کر وقت دین پر چلیں اللہ رب العالمین کی حکموں کو مانیں تجارت میں حلال کا اہتمام کریں حرام سے بچیں خواتین بے پردگی سے بچے حرام کاموں سے بچیں گھر میں اوقات کو ٹیلی ویژن میں یا اسی طرح سے ڈش اینٹینا اور اس طرح کی موبائل فون میں وقت کو ضائع کرنے سے بچیں بلکہ اپنے اوقات کو عبادات میں لگائے وقت گزر جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی انسان آخرت میں گا لہٰذا آج دیکھیے کتنے لوگ کہتے ہیں رمضان آیا اور نکل گیا رمضان آیا اور نکل گیا کتنی جلدی چلا گیا جتنے جیسے رمضان جلدی سے نکل گیا اسی طرح سے زندگی بھی جلدی سے نکل جائے ایک ایک مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایک ایک سال ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے انسان دیکھتا رکھ جاتا ہے ان اوقات میں اس موسم میں انسان نے کیا بویا آخت میں وہی کاٹے گیا. فصل کا وقت ہے بونے کا وقت ہے یہ وقت اگر نکل گیا واپس نہیں آئے آج کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک دن کو غنیمت مت جانے تین کی سمجھ اسی طرح سے دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آج برے حالات مسلمانوں کی پوری دنیا میں چل رہے ہیں ہمارے ملک میں پر بھی پریشانیاں ہیں مسلمان سوچتا ہے کہ فلا مسئلہ فلا لیکن ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف اس کو دینا چاہیے وہ ہمارے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ, قرآن قرآن تعالی کریم میں پا ہو گیا انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کے برے اعمال کی وجہ سے لیہ لگی عامر ہم انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں سزا ان کی ان کو دیتے ہیں آج ہم دیکھیں ہم ساری چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے سیاست کو دیکھتے ہیں معاشی مسائل کو دیکھتے ہیں اور بھی سازشوں کو دیکھتے ہیں سب اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے اپنے اعمال کیسے ہیں کیا ہم اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے کیا ہم اللہ کی بات کو سنتے کہ اللہ ہماری بات ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی دعا کرے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر بات پر ہمارا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے وہ کرے ہماری حفاظت کرے ہم نے اپنے دین کی کتنی حفاظت کی اللہ کے دین کی کتنی حفاظت کی تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے ہم نے اللہ کی کتنی مانے کہ اللہ ہماری مانے ہم اپنے حال پر غور کریں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو برے حالات آتے ہیں اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹیں لہٰذا برے حالات جب بھی آئیں اس میں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ترکیبیں اور ساری پلاننگ اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں حکومت کی سطح پر وہ جو بھی معاملات ہوں سیاسی معاملات ہوں سب اپنی جگہ ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی جھانک کر دیکھے کہ وہ اس لائق بنا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے اس کی مدد کرے اللہ رب العالمی قرآن کریب فما تم غم مت کرو ہمت مت ہارو ہمت متھارو برے حالات میں انسان کو چاہیے کہ ہمت نہیں انسان چھوڑ دیتا ہے انسان ہارنا ہا نہیں چاہیے حالات آتے ہیں اللہ العالمین نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے حالات میں سے نکال دیا اللہ تعالی کی حفاظت کرنے والا ہے لیکن اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسے گھراتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے علماء علما فرماتے اللہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں یہ مراد یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے لہذا ہماری حفاظت اس میں کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں اللہ کا ایک ایک حکم پورا کریں حکم توڑیں نبی صلی اللہ اور اسم کی سنتوں کا اہتمام کریں خود بھی کریں اپنے گھر میں بھی ماحول بنائے ہم ساری دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہمارا گھر کہاں ہمارے گھر میں ہماری بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب کے اندر دینا ہے اللہ کا حکم کوئی توڑنے والا نہ نمازوں کا اہتمام کرنا قرآن کی تلاوت کرنا دین کا علم حاصل کرنا اتنے لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے دین کا علم حاصل کریں علماء کی صحبت اختیار کریں، دینی مجالس کو اختیار کریں، وقت نکال کے آئے آگے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کئی گھنٹے گزار دیتا ہے گپ کرتا رہتا ہے لیکن دینی مجالس میں نہیں آ پا. کتنے ویڈیو یہاں وہاں کے دیکھتا ہے لیکن علما کی باتیں دین کی باتیں قرآن سنت کی نہیں سنتا لہٰذا اپنے گھروں کی اصلاح کرے اپنی اصلاح کرے یہ بہت ضروری ہے اگر آج ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی موت کا فر اسل کے کھڑا ہو جائے گا اور ہم کو قبر میں پھر نہ وہاں پہ کوئی آدمی بتائے گا میں کتنا تھا میں کتنا پڑھا لکھا تھا میں کون سے اورے پہ تھا کچھ نہیں وہاں پہ ایک سوال پوچھا جائے گا پہلا کیا ہر رب تیرا رب کون دوسرا سوال تیرا دین کیا تیسرا سوال تیرے نبی کو اس کی تیاری ہماری کتنی ہے ہم نے اپنے رب کو کتنا پہچانا ہم نے اپنے دین کو کتنا سیکھا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو کتنا ڈالا جو آدمی ان تین سوالوں کے حساب سے جیا ہیں وہی بول پائے گا یہ نہیں کہ یاد کر لیا اور بول دیا ہے. یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جینے کا معاملہ ہے جو رب کو مان کے جیا جو اسلام کو اپنے لیے اصول اور ضابطہ مان کے جیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسوہ بنا کر جیا اس کے لیے وہاں پر جواب دینا آسان ہے لہذا ان باتوں کو یاد رکھیں کہ برائی اور بگاڑ کے دور میں ہم کو اپنے بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہیے اللہ باہر کے سارے بگاڑ کو دور کر دے گا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم ساری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے اللہ کر سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اپنے گھر کو صحیح کرے اللہ رب العالمین قرآن کری میں بھرماتا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچا آج ہم بھوک پیاس سے اور تکلیفوں سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اچھے سے اچھے گھر میں رہیں اچھے سے اچھا کھائے اچھے سے اچھا پہنے سب کچھ ہماری سہولیات ہماری ہونی چاہیے دنیا کے گھر کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے آخر کے گھر کے لیے ہم نے ان کے لیے کیا سہولت کا انتظام کیا ہے کی سہولت ہوتی ہے ایمان سے وہاں عہدہ نہیں وہاں کوئی رشتہ نہیں نبی کا بیٹا بھی ہو اگر دیندار نہیں ہو تو جنت نہیں ہو چاہیے نبی کا چچا ہو نبی کی بیوی ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے پاس دین نہیں تو رشتے داری کامل آئے گی لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آدت کی فکر کرے اور اپنی اصلاح استاف اللہ رب العالمین ہم سب کیے عبادات کو قبول فرمائے ہم سب کی روزوں کو ہماری تراویح کو ہمارے سارے امان کو اللہ تعالی قبول فرمائے جو بھی تلاوت ہم نے کی ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے جو بھی ہم نے اذکار اور اہتمام کیا ہے اللہ ان تمام عبادت کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کی نفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف معا ہماری عبادات کو قبول فرما ہماری نمازوں کو ہماری تراویح کو ہمارے فرائض و نواف کو ہماری تلاوت کو قبول فرما ہمارے ذکر ازدار کو قبول فرما جو بھی نیتیاں ہم نے رمضان کے مہینے میں اس سے پہلے اللہ کو قبول فرما جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں جانے انجانے میں بڑے چھوٹے سارے گناہوں کی گنا اے اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بندی کی عطا فرما امید. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا شیطان کے نفس کے فتنے سے ہم سب کی حل فرما امید. اور دنیا بھر کے تمام فتن سے ہم سب کی فل فرما امید. اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت آبروں کی فلط فرما امید. جو لوگ بیمار ہے اللہ ان کو شفاطہ فرما بڑوں کی چھوٹوں کی بوڑھے جوان مرد عورت سارے لوگوں کی حفاظت فرما ان کو ہدایت دے ان کو دین پر چلنے کی توفیق دے آمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لالوی شریر پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما <تصفح> اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھے اللہ ان کے لیے بہتر رشتے پیدا فرما آمی. جو نوجوان اپنے رزق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بہتر حلال طریقے سے معاش کا طریقہ پیدا فرما اللہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان جہاں کبھی بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی سے بدل دے اہل ہر مسلمان کی حفاظت فرما مسلمانوں کے خلاف جتنے لوگ سازش کر رہے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے اور جو ہدایت کے لائق نہ ہو زمین سر کو پاک کر دے اللہ مسلمان حکام کو ہدایت دے سارے حکام کو ہدایت دے ہمارے ملک کو امن و امان والا شانتی والا بنا ہمارے ملک میں دشمنیوں کو ختم فرما ایک دوسرے پر رحم کرنے والا سب کو بنا ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دشمنیاں نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ان سے سب کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کو آخرت کے اعتبار سے تیاری کرنے والا بنا اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ آتا فرما ہماری زبان ہماری آنکھیں ہمارے کان ہاتھ پاؤں سب کو پیرے کے تابع کر دے اللہ ہم سب کے آخرت کو بہتر بنا جنت الفردوس میں ہم سب کو ٹھکانا نصیب فرما جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مفرت فرما جو زندہ ہے دین پر جینے کے اور ایمان پر مرنے کی سبحان و رب العالمین